من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا وانتطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا جعلونكم قبالا قد ما قد بذت البغضاء من أفواههم وما تخفيص قدورهم أكبر قد بجلنا لكم الله جاك إن كنتم تحقنوا سدا ہو سر سام سر آل سے گزر رہی ہے بالخصوص قوم مسلم سب کے سامنے ہیں آپ حضرات بھی ان حالات کو دیکھ رہے ہیں سب ہیں لیکن غور و خوض اور فکر تھوڑے حضرات رکھتے ہیں تفکر و ساحت خیروں میں عبادت ستی نہ سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمحے بھر کا فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر سال کی سارت سارت امت, امت مسلمہ جم تک تفکر اور تدبر ان کی طبیعت مزاج میں شامل رہا دنیا پر غالب رہی اور دنیا کے فتنے ان پر اثر انداز نہ ہو سکے ان کو نقصان نہ پہنچا سکے فکر زندگی کی علامت ہے اور فکر کا خاتمہ موت کی علامت ہے مردے اور زندے میں یہی فرق ہوتا ہے مردہ قبر میں چلا گیا دشمن دوست نیکی بدی کی تمام فکریں اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور جب تک انسان زندہ ہوتا ہے ہزاروں فکریں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ قوم کے اندر فکر کا قائم رہنا یہ ان قوم کے زندہ ہونے کی نشانی ہے اور فکر کا فقدان اس کا گم ہو جانا یہ قوم کے مردہ ہونے کے نشان پھر سمجھو پھر سمجھو خود بھی فطروں میں گھر جائیں گے اور گھر چکے ہوں گے اور سمجھ لینا پھر کہ دشمن بھی ان پر حاوی اور غالب مسلط ہوگا کیوں کہ مردہ جو ہوتا ہے زندہ اس کے ساتھ جو چاہے پھر کر لیتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علوم و فنون جو ہے نا وہ ہم سے کلیات نکل چکے ہیں نہیں یہ جو اصل بنیادی چیز تھی نا تفکر و شاعت والی جو ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے بتاؤ کس وجہ سے بہتر ہے ساٹھ سال کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحہ بھر کا تفکر کرنا آپ نہیں سلا تو بس تسلیم نے اس کو افضل فرمایا بہتر, بہتر فرمایا بہتر اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک اللہ حجلہ شاہ کے صفات اس کے افعال اس کے دین دین دشمن قوتوں عناصر میں غور و فکر نہ کرے تو عبادت بے جان ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ الٹا عبادت اس کو نقصان دینا شروع کر دے اس وجہ سے تفکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت رکھی کہ عبادت کی بہتری اس کا صلاح و فساد وہ کس پر موقوف ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تفکر جو ہے وہ کسی عارف بلاح کی صحبت میں ملتا ہے فون کی نظر کے فیض سے ملتا اللہ ہے لاکھ کتابیں آدمی پڑھ لینا جب تک کسی مرد کامل کی نظر نہیں پڑتی اس وقت تک یہ تفکر اور अंदर کی دولت اندر نصیب نہیں ہوتی یہی آل وجہ ہے صاحب قرآم رضوان اللہ مجمعین رائے کرتے ہیں حکم ہوا ارشاد ہوا قولن نہ کہا کرو ہماری رعایت کیجئے یہ کہا کرو کہ ہمارے اوپر نظر رکھیے ہماری طرف نظر فرمائیے یا رسول اللہ ہے حالنا نظر سے محروم کوئی وہاں جیسا بد بخت آدمی نظر کی شان و قدر اس کو نہیں جانتا تو نہ جانے جو یہ بابا جی سرکار ہے پیر بابا رحم اللہ اور جیسے رحمان بابا اور داتا علی ہجویری حجت الاسلام امام غزالی ایسے حضرات نظر کی قدر کو جانتے ہیں یا پھر ان سے پہلے سب سے پہلی جماعت مستفا کی صاحب کہ गई جانتے पर پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا پڑ گئی بندے سے یہ نظر کا فیض اور یہ بھی یاد رکھنا قیامت تک قیامت کہ جو چالیس سال ہیں وہ تقریبا کفر میں جو گزریں گے اس سے پہلے پہلے اہل نظر کا وجود اس کائنات کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے سورج ضروری یہ بات ذہن میں رکھ کائنات کا چاہے نظام دنیاوی ہو چاہے روحانی اور دینی ہو اہل نظر کا وجود ان تمام نظاموں کے لیے ضروری ہوتا صحیح احادی مبارکہ میں آ گیا سید اللہ امام جلال الدین اللہ کے الحاوی کے تو پورا رسالہ ہے اس میں آپ نے ثابت کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلاۃ و تسلیم کے دور سے لے کر یعنی جب سے دنیا انسانیت بنی اس دور سے لے کر اللہ تعالی اتنے بندے ضرور پیدا کرتا رہتا ہے جن کے جسم م... جن کے وجود شریف کی برکت سے اعینات کو زندہ رکھتا ہے لوگوں کو زندگی دیتا ہے رزق دیتا ہے حیات دیتا ہے اور جو برقتے رہنمتے اتارتا ہے انہی کے وجود کی برکت سبحان اللہ بد شقی بدبخت ابن عبد الوہب کا ڈسا ہوا وہ اس کا منکر ہو سکتا ہے اصلاف امت اس پر اجماع کر چکے حضط حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی جیسے بندے فرماتے ہیں آل من المنقم کتاب کے اندر فرمایا میں نے سب کو دیکھا فحدین کو دیکھا فو کو دیکھا سب کو دیکھا مجھے انبیاء الحم السلام کے صحیح وارف نظر آئے تو صوفیاء کی جماعت آپ پڑھ کر دیکھیں حجت الاسلام امام غزالی کا نام تو آپ نے سونا ہوگا نا کتنا بڑی پرہیبت شخصیت ہے دنیا علم کے اندر ان کا کیا نام ہے بلکہ میں تو کہوں گا اپنے تو اپنے خیروں میں ان کا نام ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اگر ہدایت نصیب ہوئی میرا تو ایمان ہی فرماتے ہیں جانے لگا تھا اگر مجھے ہدایت نصیب ہوئی تو کی صحبت میں سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان میرا ایمان محفوظ ہو گئے ایمان سے بتائیں میر سے شریف جرجانی رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے آپ کو جانتے ہیں ماشاءاللہ ان کو بخوبی جانتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں کتنا عظیم انسان گزرے ہیں درس نظامی کے کیا م... کتنا بلند مقام ہے ان کا ہمارے اعظم کا جتنا در شری دامی ہے دو شک دو بزرگوں کے رحم و کرم پہ ہے ایک امام امام تفتہ دانی اور میر شریف جرجانی جانتے ایسے ہے نا تو امام آپ فرماتے ہیں جیسا کہ الفوائد البیا کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں ماںفل اللہ تعالی ما الله اللہ تعالی کما ہوا بے شان ہی حضرت شیخ عبید اللہ احرار جنا عبید ربی اللہ تعالیٰ کی جب تک سنگت اور بارگاہ میں ہم نہیں پہنچے تھے تو فرماتے ہیں جس طرح کے اللہ تبارک و تعالی کو جاننا پہچاننا چاہیے ویسے ہم نہیں پہچان سکے تھے اور کی بارگاہ میں گئے اب بتائیں درس نظامی کے جو حضرات ستون ہیں اگر میں کہوں درس نظامی کی ان کی کتب جان ہے یہ بھی بے جانا ہوگا اتنے بڑے شخص فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ جہ شانہ کو جس طرح کے حکم ہے پہچاننے کا اس کی شان ہے فرمایا اس کے لائق اسی وقت پہچانا جس وقت وید اللہ اہرار کے مرید ہوئے اللہ کن کے مرید ہوئے اللہ اب جب ہر دور میں اللہ والوں کا وجود ضرور ہوگا انسان ایک कहलाते हैं کہلاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے باقی ہم جو ہیں وہ سب ادھورے ہیں کوئی آدھا انسان ہے کوئی پونا انسان ہے کوئی اس سے بھی کام ہے کوئی اس سے بھی کام ہے اور پھر جب جدید دنیا میں ختم رکھتے ہیں پھر انسان ہی نہیں ملتا کام کا کیا سمجھ نہیں آ رہی بخول اکبر الہبادی اکبر ار سید اکبر الہ آبادی رحم اللہ فرماتے ہیں ماسٹر کی بحث سے ماسٹر کی بحث سے بس نتیجہ ہے یہی اب ہے اچھے جانور پہلے برے انسان تھے اب ہے اچھے جانور پہلے برے خیر یہ حدیث مبارک کن اللہ جب آسوال آ رہا اسکول میں تو میو جدید الحاظ میو جدید الحاد اہل امت امردین آپ علیہ سلاد والتسلیم نے فرمایا صدی کے ابتداء آخر میں راج کروانا ابتدا بھی کر سکتے آخر بھی کر سکتے ہر صدی کے اب ابتداء آخر میں اللہ حجاللہ شان نو ایسے شخص بھیجے گا جو اس امت کے دین کو نیا کریں گے کریں گے نیا کریں گے مجدد تجدید نیا کر اس کا مانا حضور سیدنا شیخ المحدثین شیخ عبد اللہ تعالی محدت فتح شریف میں جو لکھا ہے کہ مجد کا کیا معنی ہوتا ہے کون ہوتا ہے مجدد؟ اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے فرمایا اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو جدا کرتا ہے سبحان کیا کرتا ہےق باتل گٹ بٹ ہو جاتے لوگ جو اسلام نہیں اس کو اسلام سمجھنا شروع کر دیتے اور جو اسلام ہے اس کو اسلام نہ سمجھنا شروع کر دیتے جب اتنے سہن تھل دماغ بدل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مجدد کو بھیجتا اور میرے دوستوں میں اسی ضمنی میں یہ بھی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ جو مجدد کی ضرورت ہے یعنی حق اور باطل کو ممتس کرنا ممتاز کرنا جدا کرنا یہ ضرورت صدی کے اندر علماء سے پوری نہیں ہوتی اگر علماء سے پوری ہوتی پھر آپ کو معلوم ہے تحصیل حاصل تو بیکار ہوتی ہے نا پھر صدی کے بعد مجدد بھیجنے کی ضرورت ہی کیوں ہوتی یہ ضرورت کسی اور سے پوری نہیں ہوتی پھر وہ آتے ہیں پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر جاتے ہیں پھر صدی تک اس کے اثرات رہتے ہیں لوگوں کا دین محفوظ رہتا ہے کم از کم اے اشکاد ضرور محفوظ رہتا ہے پھر صدی گزرنے تک ماحول کے غلیظ فضا کے اثرات لوگوں کے ذہنوں کو تعالی نیا بندہ بھیج دیتا ایسے ہے نا اب میرے بھائی بات کو سمجھنا مجدد کا کام اب یہی ہے اصل کیا جدائی کرنا فرق کرنا امتیاز کرنا حق اور باطل کو الحدہ کرنا تاکہ اسلام اسلام رہے اور کفر کفر اسلام نہ بننے پائے اور اسلام کفر نہ بننے پائے یہ ٹھیک ہے نا بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی تو ہمیں بھی کوئی مرد خدا ملے ہیں صوفی ہم بھی غفلت میں بے فکری میں وقت گزار رہے تھے دشمن دوست فتنے شر آپ کو باطل کی تمیز نہ رکھتے تھے کتابیں پڑھ لی تھی جتنا ایک پڑھایا جاتا ہے اندھوں, آندھوں میں کانے ہم بھی ہو گئے تھے سمجھے تو پڑھ لیا تھا لیکن یہ حق و باطل میں امتیاز اور کفر اسلام میں امتیاز کیا اسلام ہے اور کیا کفر ہے دشمن کون ہے کون اسلام کو نقصان دیتا ہے جڑے کاٹ ہے مسلمانوں کی یہ کوئی تمیز نہیں تھی کسی مرد خدا نے ہمیں سوئے ہوں کو غفلت سے بیدار کر دی جس کی وجہ سے تیس سال کا عرصہ تقریباً ہو رہا ہے ہم اس جہان کو پڑھنے میں مصروف ہیں کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس جہان کو بھی پڑھتے ہیں کیونکہ مل یار فو زمان تو اس زمانے کو پڑھنا ایک دین کو پڑھنا پڑتا ہے ایک زمانے کو پڑھنا پڑتا ہے پھر پڑھ کر پھر دین اور زمانے میں تطبیق جو فائدہ کی جاتی ہے تاکہ وہ جس طرح کا کسی کا حکم شری بنتا ہے اس طرح کا حکم شری اس پر لاگو کیا جائے ہے اور صحیح معنی میں پھر جو ہے وہ شریف اتوا ظاہر کیا جائے شریف حکم ظاہر کیا جائے یہ دونوں کو جاننا دونوں کو جاننا اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا دونوں کو جاننا پڑتا ہے پھر جا کر بندہ صحیح فیصلہ شریف کسی ہاتھ حادثے اور سامنے اور واقعے میں پیش کر سکتا ہے سمجھ آگے کہ نہیں تو ہمیں انہوں نے بیدار کر دیا تو ہم نے اتنا لمبا تھا جس کی وجہ سے مولانا میرے محترم بے القاب مجھے نہ پتہ نہیں کہ القاب سے نواز رہے تھے میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں خیر مولانا عمر زمین صاحب, زمین صاحب جو ہے یہ آپ کو اپنی زبان میں جو بتا رہے تھے نا چیز کے متعلق تو اس میں اتنا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے فتنوں کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گی ایسے ہی کر مجھے پشتو تو نہیں آتی یار من ترکی یا صبح من ترکی نہ دانا. کیا کریں انشاءاللہ کوشش تو کروں گا انشاءاللہ خیر تو عزیزم یہ بالکل وجہ ہے کہ ہم فطروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اگر تیس سال کا عرصہ کسی ایک فن پر کوئی آدمی لگا دے تو اس فن کا متخص بن جاتا ہے کہ نہیں جی, ماہر اور امام بن جائے گا تو ہم نے اس خبیز فن میں یہ, یہ جو فطروں کا فن ہے اس کو پڑھنے میں پڑھانے میں سمجھنے میں سمجھانے میں تیس سال کا سا سرف کیا ہے آپ خود بخود اندازہ لگائیں ہمیں کتنا حقائق اللہ تعالی نے عطا کر دیے ہوں گے سمجھا دیے ہوں گے جس کی بنا پر حق بنتا ہے کل فنن رجال مجھ سے نحو میں فیتھ میں صرف میں بلاغت میں دیگر علوم و فنون میں بہت ہی آگے بہت ہی مقدم حضرات بیٹھے ہوں گے لیکن یہ جو فن ہے جس کا مولانا نے میرے حوالے سے تعارف کروایا ہے اور اس کے حوالے سے میرا تعارف کروایا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ شاء ہمارے ساتھ کا اس فن میں آپ کو نہیں ملے گا اس کو بیا حقیقت سمجھے آپ کی مرضی تحدیر نعمت سمجھیں ہم اس شعبے کے اندر اللہ تعالی کے فضل سے وہ دستگاہ رکھتے ہیں ماشاوز. سمجھ آ گئی اب میں اپنی اصلی یہ تو تم کلمات تھے مات اسی سے نا کا مذہب بھی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو میں صوفیانہ مذہب رکھنے والا ماشاوز. ماشاوز. ماشاوز. حنفی ہوں کہ میں ہنف ہوں کا عزلی دشمن سبحان اللہ وہابیت چاہے غیر مقلدیت کے رنگ میں ہو چاہے دیوبندیت دیو کے رنگ میں ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں دی. انشاء اللہ عزیز اسلاف امت کی فکر کے امین خصوصا سیدنا امام اہل سنت سبحان امام احمد رضا اللہ علیہ وطلعہ وطلعہ وطلعہ وطلعہ. اللہ اکبر خیر جیسے جیسے آگے چلیں گے ان کا ذکر خیر مزید پھر لوٹے گا انشاءاللہ شاء میں اب گزارش کروں میرے بھائی اس پر فتن ماحول کے اندر دشمن انتہائی چالاک شاطر اور انتہائی طاقتور دنیا کی تمام ہی کتیں اس کے پاس ہیں یہ جان رہے ہیں آپ کی نہیں بات وہ کون ہے یورپ کون ہے اہل یورپ اقبال جن کے متعلق فرماتے ہیں سنا دو علامہ اقبال کو تو اقبال فرماتے ہیں اہل نظر ہے یورپ سے نو نظر ہے یورپ سے یورپ امید کیوں کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک ان امتوں کے باطن نہیں پاک فرماتے ہیں جو بے نظر بے نظر اندر کی بہتری نظر رکھنے والا نہیں وہ تو ادھر تبلیغ کے لیے جاتا ہے لیکن جو اہل نظر ہیں وہ یورپ سے نا امید ہیں ان کو پتا ہے کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک کیا مطلب جیسے ٹٹی کو دھونے سے پاک نہیں کیا جا سکتا اسی طرح فرماتے ہیں یورپیوں کو مسلمان بھی نہیں کیا جا سکتا وہ اندر اتنا پلید ہے ان کا کہ دھونے والا تو پلید ہو سکتا ہے لیکن حضرات پاک نہیں <متلا> سمجھ نہیں آ رہی <متلا> س... یہ اقبال جو حکیم و ہے بلکہ میں تو کہوں گا حکیم کائنات تھا خالی امت مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکیم نہیں تھا دنیا کی قوموں کا حکیم دیکھو کتنا نقطے پر پہنچ کر بات کر رہا ہے ایک ہوتیاں سنی سنائی ایک ہوتی آنکھوں دیکھی بہت فرق ہے कल خبروں کل और होती है خبر اور ہوتی ہے اور نظر خبر اور نظر میں فرق کافی ہے خیر تو میرے دوستوں اقبال فرماتے ہیں शैतान والا اتنا شیطان بزرگ لوگ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے سوالاک نبی بھیجے کم و بیش انسانوں کی طرف بھیجے تاکہ یہ شیطانوں سے خبردار رہے شیطانوں کی طرف اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ بھیجا نہیں حضرت ابلیس کی طرف کوئی نبی آیا ہے تبلیغ کرنے کے لیے اس کے چم سے چیلے کرچوں کو کیوں بھائی آج تب سنا ہے کسی کوئی نبی آیا ہو شیطان کو مسلمان کرنے کے لیے کیوں کیوں نہیں آیا بھائی وہ بھی تو خلق خدا ہے اللہ کی مخلوق ہے کیوں نہیں آیا بتائے اس وجہ سے ہم میرے بھائی کفر کی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کفر انادی اور ایندی کفر کیا ہے دیدا دانستہ اگلے کی محض ضد اور اناد میں اس کی صحیح بات کو بھی نہ ماننا نبیوں کے پیغام کو محض عناد اور سرکشی حسد اور مخالفت کی وجہ سے جاننے کے باوجود نہ ماننا اللہ تعالی نے جب ابلیس کو کہا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو کیا کرو مجھے کیا لگا یار فرشتوں کو حکم تھا ابلیس تو فرشتہ ہی نہیں ہے اس کو کیسے تم نے شامل کر لیا اس کا کیسے کسور بنتا ہے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب وکیل ہے نہیں آئی. سمجھ نہیں آئی تو بڑا عجیب وکیل ہے ابلیس خود تو آج تک یہ بات نہیں کہہ سکا کہ مجھے تو نے یا اللہ کہا ہی نہیں آہ. وہ تو ابا وس وہ کہتا ہے، میں سجدہ نہیں کرتا ابلیس <تصفح> یہ نہیں کہتا یا اللہ تو نے تو مجھے کہا ہی نہیں जीजी. وہ کیا کہتا ہے آج تک میں نہیں کرتا اس کا مطلب تو صاف ہے کہ تُو مجھے کہہ رہا ہے سجدہ کر مگر میں نہیں کرتا تو میں نے کہا کہ کم بخت کیسا عجیب وکیل ہے موکل جو ہے موکل جو, جو ہے وہ سر نیچے کر کے کھڑا ہوا ہے اور مان رہا ہے کہ مجھے حکم ہے اور تو کہتا ہے جیسے نہیں ہے کیسے عجیب بات ہے جس کو ہے وہ کہتا ہے مجھے ہے اور جو تھا بھی نہیں یہ ادھر تھا بھی نہیں یہ کہتا ہے شیطان کو حکم ہی نہیں ہوا یہ کتنے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں یار خیر تو بھائی جیسے شیطان ابلیس اور ابلیس کی نسل کی طرف کوئی نبی نہیں آیا اگر بیچا جاتا تو خلاف حکمت مت ہوتا کیوں جب جانتا ہے وہ سارا کچھ پھر تبلیغ کا کیا معنی ہے یہ بات سمجھے کہ نہیں اگر آپ سارا اگر آپ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تک گنتی جانتے ہیں تو میرا بتانا کیا معنی رکھے گا بھائی کس مقصد کے لیے ہوگا یہ تو خلاف حکمت ہوگا تحصیل حاصل ہوگا یہ تو باطل ہے اور سور سارا کچھ جانتا ہے نبی آتے ہیں غیبت جنت الق بتانے کے لیے ایسے ہے جی اور وہ ابلیس جو ہے وہ تو جنت الق کا خود معائنہ کر چکا ہے ہمارے جی بابا جی کو دو در سے نکلوا چکا ہے وہ ایسے ہے کہ نہیں جب وہ نکلوا چکا ہے تو اب اس کو کیا بتانا ہے تو میرے بھائی جس طرح ابلیس سب کو جانتا ہے پر ابلیس کو تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا کسی طرح یہ کتے جو فرنگ یورپی ہے نا یہ سارا قرآن پاک فرماتا ہے یا رو یار فرمایا جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کسی طرح محمد الرسول اللہ کو پہچانتے اب ایمان سے بتانا جب سب کو جان کر پھر دنیا کو الٹا اسلام سے مسلمانوں کو مسلمانوں کی دنیا کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ابلیس کے ساتھ کیا ہو گئے کہ نا جب ابلیس کے ساتھ کے ہو گئے تو ان کو تبلیغ کرنے کی سوچنا یہ کتنا بے وقوفی ہوگی بھائی اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا جو مولوی جو مولوی وہ اس کو نہیں جانتا کوئی <سنسو> کسی چکر میں جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے وہ ایک اور بات ہے اگر آہل نظر کی پوچھتے ہو تو اہل نظر ہیں یورپ سے نومید کیوں کہ امتوں کے بات نہیں پاک جیسے ابلیس کو پاک نہیں کیا جا سکتا اسی طرح یوروپی کتوں کو بھی ایک لمبی بات ہے میں اب لوٹتا ہوں اس بات کی طرف کہ سب سے بڑا فتنہ دنیا کائنات میں دنیا کوفر نے کون سا پھیلا رکھا ہے کیسے ایسی جی بات ہے جیسے پرتا کشائی کر رہا ہوں سب سے بڑا فتنہ کیا سب سے بڑا فتنا جس نے دنیا میں تمام فتنوں کو فتنوں سے فسادوں کو پیدا کر رکھا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ٹھیک <initiation> ہے نا میرے بھائی قرآن مجید سے بھی پوچھنا جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ وہی دیکھیں گے آپ وہ بھی وہی بتائے گا ترل مشرقی نے لا تکڑا فتنا ہے تھن تنوین کے ساتھ تنوین احاظ کی ہے یہاں فتر تھن متن جس کا معنی یہ بنے گا کہ مشرقوں سے اس لیے لڑنا ہے تاکہ فتنہ عظیمہ ختم ہو جائے اب بھائی فتنہ عظیمہ کیا ہے فتنا عظیم, عظیم جس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالی وہ کیا چیز ہے فتنا عظیم تاغوت کی حکمرانی ففر کی حکومت اسی لیے اللہ تعالی نے ہمارے اسلامی جہاد کی غایت اور منتہا جو ہے فتنہ عظیمہ کے خاتمے کو قرار دیا کس کو فطرے کے خاتمے کو اب وہ فتنہ جو ہے کفر کی حکومت اور حکمرانی کفر کی تاحوت کی شیطان کی حکمرانی اور اس کو اللہ تعالی فتنہ عظیمہ کیوں کہا رہا ہے؟ بھائی میرے فطن عظیمہ سے فتنے بنتے ہیں فتنوں سے جرائم پیدا ہوتے ہیں فسادات پیدا ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو فسادات اور جرائم پیدا ہوتے ہیں فتنوں سے اور فطرے پیدا ہوتے ہیں کفر کی حکومت سے تو کفر کی حکومت فتنوں کی جڑ ہو گئی کیا ہو گئی, جو جو جو جو ہو گئی. جب فتنوں کی جڑ ہو گئی تو فتنہ عظیمہ بن گیا جی. کیا بن گیا اب دیکھو میرے بھائی مومن کون ہے اور ایمان کیا چیز ہے بتا دو <laughs> یہ مطلب رات تھوڑی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا بتایا یہ ریوینٹ والے دیکھیں گے اس طرح اٹھا کر اور کلمہ میں پڑے اور کلما پڑے ایمان سے کہتا ہوں کم وقتوں نے آج تک اپنا کلمہ نہیں پڑھا لوگوں کو کیا پڑھائیں گے جب تک آپ نے اپنا سیدھا نہیں کیا انہوں نے ان سے ایک سوال کرو جتنے مبلغ ہیں ان سے سوال کرو کوئی سب پگڑی والا ہے کوئی جتنے تبلیغ کے ٹھیک دار بنے ہوئے ہیں ان سے ایک سوال کرو کہ یار یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی تفصیل قرآن مجید سے ظاہر کرو بیان کرو قرآن نے اس کی تفصیل کیا کی ہے بات ہے اتنا بڑا بنیادی امر جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ امل کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے اور عقیدے کی بنیاد کلمہ ہے یہ ممکن ہے کہ قرآن مجید کلمہ طیبہ کی تفصیل نہ کرو <تصفح> بھئی قرآن مجید تو اعمال کے لیے پانچ سو آیات آ گئی <تصفح> ہے کہ <تصفح> نہیں <تصفح> تو اعمال کی وضاحت کرے یہ ممکن ہے کہ عقیدے کی بنیاد کو چھوڑ دے اب ان سے پوچھیں کہ قرآن مجید نے اس کی تفسیر؟ कل, कل, بول بولے کل می کیا کون سی جگہ پرانے پاک بس وہ پھر جس طرح کا طریقہ ہوتا ہے پہلے پرائیوٹ والوں کو دیکھیں گے پوچھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ دین سکھانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں نبیوں کے وارث ہیں اور نبی جو ہیں وہ ایسے نکلتے تھے اب ظاہر نبیوں نے تو آنا نہیں ہے ارے میرے بھائیو اب یہ کام ہم نے اٹھا رکھا ہے اچھا جب تک آپ نے ان سے سوال نہیں کیا اس وقت تک وہ نبیوں کے جانشین بنیں گے نبیوں کے وارث ہوں گے اور دعویٰ کریں گے ہم نے بس وراثت پھیلا رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں جب بھائی بات آئے گی نا کسی ایسے بنیادی سوال کی جس طرح جو میں نے کر دیا ہے تو پھر ان کی اگلی عادت होती کیا ہوتی ہے پہلے होता ہوتا ہے کہ نبیوں کے होते हैं ہیں اور جب سوال بن جائے تو پھر کہتے ہیں ہم تو سیکھنے کے لیے نکلے شیئے ہوئے ارے کم وقت پہلے سکھانے کے لیے نکلا تھا سوال ہو گیا تو سیکھنے کے لیے نکل پڑا اتنا جلدی سے بدل گیا ہمارے ایمان سے بتاؤ ایسے ہے کہ نہیں اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ تو جنگل میں جٹوں اور دیہاتوں میں ریڈی والے کو کبھی شہر میں پکڑ لیتا ہے کبھی یہ خود کیا دین سکھانے کے لیے اگر تو سیکھنے کے لیے نکلا ہے تو جہاں سکھاتے ہیں وہاں جا حق بنتا ہے بھائی کہ نہیں لیکن کیسی عجیب بات ہے پھرتے وہاں ہیں جہاں خود سیکھنے والے بیٹھے ہیں اور کہتے کیا ہیں ہم سیکھنے کے لیے آئے نہیں جی جی جی تو اب حضرت قرآن پاک سے تفسیر بتاؤں کلمہ طیبہ کی بتا دوت بلا فقدستم سکبل اور وطل یہ ہے کلمہ طیبہ تفسیر جو قرآن حکیم نے فرمائی ہے جی. کس نے قرآن حکیم نے بتا دیا مومن وہی ہوگا جو دین کو مانے کس طرح مانے اللہ کو مانے کس طرح مانے یق فربت پہلے تاحت کے ساتھ کفر کرے تاحت کا انکار کرے وہ یو مم اور اللہ کو مانے اب پہلے کیا رکھا اللہ تعالی نے کوفر بت پھر کیا رکھا ایمان بلّہ اس کا مطلب ہے پہلے کفر بت تاحت چاہیے پھر ایمان بلّہ تو ملیں گے پھر کلمہ, کلمہ طیبہ بن جائے گا کیا بن جائے گا جس کو اللہ تعالی نے عربت مضبوط رسی یہ مضبوط رسی اسی وقت بنتی ہے پہلے کیا کرنا ہے انکار پھر کرنا ہے اقرار انکار کس کا ہے تاغوت کا اور اقرار کس کا ہے اللہ کا بڑے بڑے بولو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تھوڑی یہ آگے میرے ادھر سیدھے سامنے آ جانا دریا بیٹھے پانی مجھے پلانا کے فضل سے ایسے حقائق کھولنے والا ہوں کہ آپ دل میں محسوس کریں گے کہ آج تک ہم نے ایسی چیزوں کو مستک نہیں کیا یعنی اتنا بلند فکر آپ کی بنا دوں گا اور بہت بلندی پر لے جاؤں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب ایمان جو ہے بھائی مرکب چیز ہے یہ مسید نہیں ہے دو چیزوں سے بن رہا ہے کفر بد تابوت ایک انکار ایمان باللہ یہ اقرار انکار و اقرار ملتے ہیں تو ایمان بنتا ہے پہلے قدرت نے کیا رکھا دیکھیں ادھر ہے کفر بد تابوت ادھر ہے لا لاح کلمہ طیبہ میں کیا ہے بول نفی مقدم ہے یا اس بات نفی مقدم اہ إل اس بات, بات, بات, بات, بات ہے اس بات بعد میں ہے نفی اول ہے اور آیت شریف میں چلتے ہیں تو کفر کوفر بداغت اور ایمان بلا سمجھ آ گئی اب چلتے ہیں ایک حکیم ہے جیسے حضرت بیٹھے ہیں یہ حاوق حکیم ہے خالی حکیم نہیں ہے نیم اللہ خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان والی بات نہیں ہے یہ الحمدللہ قابل اور کون امشک آدمی بیٹھے ہیں پختہ کار ہے یہ بیٹھے ہیں ایک حکیم ایک ماجون تیار کرتا ہے مریض کے لیے دو چوز اس میں ڈالتا ہے دوائیے دو ڈالتا ہے اگر مریض اس دوائی کو استعمال نہ کرے تب بھی محروم رہے گا اور اگر دو چیزوں میں سے ایک کو جدا کر کے ایک کو استعمال کرنا شروع کر دے تب بھی ناکام رہے گا ناکام رہے گا کہ نہیں گا. اس کا مطلب ہے جس طرح کہ حکیم نے ماجون بنایا ہے اگر بیماری سے شفا چاہیے تو اسی شکل میں اس کو استعمال کرو ٹھیک ہے نا مرکب استعمال کرو ارے بھائی ہمارا ایمان بھی دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے مجھے کسی نے کہا آپ مومن ہیں میں نے کہا نہیں بھائی میں خالی مومن نہیں میں کافر بھی ہوں مومن بھی ہوں ہاں ہاں ہاں انکار کرنے وہ تو ایک دم گھبرا گیا بھائی یار کشتی کو کیا بن گیا کیا کہہ رہے ہو بات تو کھولو میں نے کہا بھائی کافر پھر نہیں ہوں کافر بتاہ ہو مومن بلّا ہوں, بللا. بللا ہوں. کافر بتا ہو جو شخص کہے میں سب کو مانتا ہوں بات سمجھنا یعنی کیا مطلب باطل کو بھی مانتا ہوں حق کو بھی مانتا ہوں اس کو کہتا ہے مشرق جو کہے نہ حق نہ باطل دونوں کو نہیں مانتا وہ ہوتا ہے دہریہ اور جو کہے اللہ کو مانتا ہوں جل شاہ ہو کو اور تاغوت اور اس کے مخالف کو نہیں مانتا یہ ہوتا ہے موومنٹ نہ دہریہ مسلمان ہے نہ مشرق مسلمان ہے مسلمان ہے تو یہ جس کا ایمان دو چیزوں سے مرکب ہے کون سی دو چیزیں ایک کفر ایمان بلا ایک ایمان باللہ ارے چشتی یہاں تک vay. تو بات سمجھ آ گئی یہ تاغوت تاغوت جو کہہ رہا ہے اس کی اس کی مم. تو تھوڑی مذاق کر یہ کیا چیز ہے کر دو دوں مزاح ضرور ارے بھائی آپ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں میں تو ایک طالب علم سے تاغوت ہے تگغان سرکشی کو کہتے ہیں اور تاغوت مبارک کشی کا ہے بہت سرکش کون ہے بہت سرکش تاغوت سے کیا مراد ہوتا ہے ذریعوں تاغت کون ہے تابوت جو خود اللہ تعالی کے حکم پر امر پر شریعت پر نہ چلے اور دوسروں کو بھی نہ چلنے دے بات نہیں سمجھی تاوت کون لانتی ہے تابوت اس قوت طاقت کو کہتے ہیں جو نہ خود اللہ کا بندہ بنے نہ دوسروں کو بننے دے وہ بہت سارک ہوا کے نہیں اور وہ لوگ اب سب سے بڑا تابوت تو حضرت ابلیس ہے حضرت ابلیس ہے سمجھ نہیں آ رہی اس نے آج تک ٹکر نہیں رکھی ہے مانتا ہی نہیں پہت نہ چلوں گا نہ چلنے دوں گا <تصفح> لوگ ہم آجمائی سب کو گمراہ کروں گا یہ تاغوت ہے بلو بلو بلو بلو <تصفح> <تاغوتے> <تصفح> اول ہے بول بولو بول بولو تاغوت ہے اول ہے زبان کا مسئلہ ہے سمجھ لیا آ رہی میرے لیے بھی یہ پریشانی ہے اب ذرا آپ کو جاگ کر اور آپ کو داد دینا پڑے گا تاکہ میں یقین کرتا چلوں کہ زبان کی پریشانی جو میں سمجھ رہا ہوں رکاوٹ بن رہی ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ سستی کا مضمر کریں گے میں سمجھ گا وہی خرابی وہی پریشانی وہی سبب آ گیا یار من پور کی آس... من پور کی نہ کہتا ہوں کاش میں کہتا رہتا ہوں یار اللہ خان وغیرہ سے کاش کے مجھے پچھ تو آتی نا او ہو ہو ہو پٹھانوں میں ان ایمان سے انقلاب برپا ہو جاتا کیونکہ یہ بڑے زندہ دل لوگ ہوتے ہیں ہم ادھر پنجابیوں میں مر گئے کھپ کھپ کے تیس سال ہو گئے اب کچھ اثر ہوا ہے اللہ تعالی کے فضل سے اب اثر ہوا ہے اب یہ ہے کہ جدھر جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر بندے موجود ہوتے ہیں کہ یار اس کی ایک دو باتیں تو سن ایمان سے کہتا ہوں لوگوں کے اعلانات ہوں کے جلسے ہو رہے ہیں اشتہارات اشتہاراتھے خدا رسول کے نام کی ہزاروں توہینیں ہوں اتنا بندے نہیں آئیں گے میرے بس اشتہار بھی نہ ہو کوئی چیز نہ ہو صرف ایک شخص کو پتہ چل جائے فلان ضلع میں آ رہا ہے تو وہ ایک شخص فونوں کے ذریعے اتنوں کو بلا لیتا ہے کہ دوسروں کے جلسے سے زیادہ عوام میرے پاس اکٹھی ہو جاتی ہے مہاد میں جیسے کہ وہ آیا ہوا ہے چلو کوئی سیدھی بات تو یار کچھ اچھی سنا دے گا سمت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم حق سننے کی تڑپ ہے لیکن حق سنانے والا کوئی نہیں کیوں حضرت آپ نے ایسے ماسوس کیا کہ نہیں ہے بھائی مایوس نہ ہو ان سے مایوس نہ ہو اسکبال کہتے ہیں مایوس نہ ہو ان سے اے بر فرزانہ کم کوچ تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی کم ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں کوش بے تو ہے لیکن ذوق کیا ہاں مطلب کی مستفی کی شریعت مستعفی کے دین حق کا ذوق رکھتے ہیں ذوق رکھتے اگر سے شوق کم ہے لیکن ذوق رکھتے ہیں باقی شوق تو کم ہی ہے نا ہمارا شوق تو ہمیں جن چیزوں کو لگا ہوا ہے نا ادھر بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بابا ادھر تو ڈنڈا بھی پڑے تو یہ بیس روپئے دیتا ہے ٹکٹ کتنا ٹکٹ وہ کہتا ہے یار پچاس روپیہ ڈنڈا مارے گا ہم پھر یار مارو سلطان رئی کے نام کا چلنے دے ہاں ہاں ہاں آشک ہمیشہ ڈنڈا ہی کھاتے رہتے ایسے ہے نہیں کون بھی ووٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ووٹ ووٹ تو ہوئے ہوئے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے کہا یہ بتاؤ ایک طرف مسجد ہے ایک طرف سینما ہاں ہاں ہاں ہاں گنتی ادھر زیادہ ہوتی ہے یا ادھر سینا زیادہ ہوتی ہے جب زیادہ ہوتی ہے تو گنتی تو ہے پتا تو صاف ہے یہ شیتان کیا ہے یہ رحمان کیا ہے پھر ووٹ کی ضرورت کیا ووٹ تو ہوتا جاننے کے لیے جانتے تو پہلے ہی ہے سمجھ میں آگے چل کر پھر لوٹوں گا ہاضل موزوں ان شاء اللہ تعالی اب بات کو سمجھنا میرے بھائی تاخت کون ہوا جو نہ خود اللہ تعالی کا بنے نہ دوسروں کو نہ خود اس کے حکم پر چلے نہ دوسروں کو وہ کون ہوتا ہے تا ہوتا. تا ہوتا. ہوتا. اب ہےبارک و تعالی نے صاف بتا دیا پہلے کفر بتا ہو جس کا معنی ہے نہ ماننا تیرا ایمان کا پہلا جز نہ ماننا ہو برتن میں پہلے غلازت پڑی ہو تو اس کو نکال کر نجاست کو پھر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اس سے پہلے ڈالیں گے تو بےلاگر کو ہو جائے گا جو ڈالیں گے اسی وجہ سے ہمارے اصول والے لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ تخلیہ جو ہے وہ تہلیہ سے پہلے ہوتا ہے لکھا ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے پہلے خالی کرنا ہے پھر کچھ ڈالنا ہے تو اللہ تعالی کا پہلا یہی مطالبہ ہے ہم سے او مسلمان اگر مسلمان ہونا ہے مومن ہونا ہے تو پہلے وہ طاقتیں وہ شیطانی قوتیں وہ شیطانی لوگ جو وہ شیطانی اشیاء جو نہ خود ہماری بنتی ہیں نہ لوگوں کو بننے دیتے ہیں نہ خود ہمارے حکم پر چلتے ہیں نہ لوگوں کو چلنے دیتے ہیں پہلے ان لائنوں کا انکار کر کیا کر انکار کریں کہ میں ان کو نہیں مانتا یہ شرط ایمان ہے شرط اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مقدم ہے پہلے ہے ورنہ جزم ہے یہ جی اسی وجہ سے حضور سیدنا مجدد مجد الفسانی بلکہ میں آپ کے دادا استاد بنے نا اللہ وفیر محمد ششتی صاحب دادا استاد، ان کی کتاب رکھتا ہوں اپنے ساتھ ساتھی در پڑی سی اصول تکفیر اس اصول تکفیر میں انہوں نے التزام اور لزوم کو بہت کھولا ہے التزام کی بھی تمام شکلیں بنائی ہیں اور لزوم کی بھی تو التزام کفر لزوم کفر اس کی اس سلسلے میں آ کر یعنی التظام کفر کی صورتوں کو ظاہر کرتے ہوئے وہ جو لکھ رہے ہیں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں رکھ دوں نمبر روشنی کر چھتر کتنا یہ نیا صاحب ہے نی رنگ پر لکھا جا رہا ہے تیسری صورت التظام کفر کی جس سے بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے پکا التظام کفر سے خارج ہوتا ہے نا لزوم کفر پر فتوا کفر کا نہیں دیا جاتا التظام کی صورت میں تو پکا کفر ہوتا ہے یہ لکھ رہا ہے التظام کفر کی مثال بشکل ارتقاب ضد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی اور نظام کو ترجیح دینا کیونکہ مقابلہ کی صورت میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شت کر کے اس کی ضد کو اختیار کرنا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کی یقینی علامت ہے کیونکہ ایک ضد کا وجود آپ ہی دوسرے کی نفی ہے بات کو سمجھنا دین مستفی اب ایمان کیا ہے دین کو ماننا دین کو ماننا کیا ہے کہ اللہ تعالی کے نظام کو مانے نظام زندگی جو رب نے دیا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسلام اور یہاں وضاحت کرتا چل کہ رائبینڈ والوں کا دین کا پتہ چل جائے کر دو تھوڑی سی ان کے نزدیک دین کتنا ہے نماز روزہ حج حجات یا رائبینڈ کا چلا رائبینڈ کا چل چل سلام جب کوئی لگا لیتا ہے بن جاتا ہے جنگلی بلّا Oh, oh, oh. کیا بن جاتا ہے جاتا. لگایا چلا بن گیا بلا کیوں جو حضرت اب بات کو سمجھنا سیاست معیشت معاشرت تعلیم چاروں شعبے زندگی کے یہی نظام میں زندگی کے شعبے ہوتے ہیں اسلام ان سب کی رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا اسلام کا سیاست کا نظام اپنا ہے یا کسی سے لیتا ہے وہ معیشت کا معاشرت کا تعلیم کا سمجھ نہیں آئی جو یہ کہے کہ اسلام نے سیاست کا نظام نہیں دیا وہ مشرق کا فر من کر ملحد اسلام سے خارج لاکھ کلمہ پڑھتا رہا ہے, مسلمان نہیں اس نے بہت بڑے جوش کا انکار کر دیا ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سیاست کرتے رہے اور سب سے بڑے سیاستدان صحابہ تیار کرتے کے گئے یہ تھا کہ نہیں آمد. اور پھر اسلام کا جو حکومت حکومت اور حکومت سے متعلقہ جتنے حکام ہیں یہ اسلام کے کہ نہیں ہے تو سیاست ہو گئی معیشت روزی کمانا معیشت کیا روزی کا معاشرت رہن سہن بوتوباش جس کو کہتے ہیں تعلیم تعلیم آپ جانتے ہیں چاروں چیزیں اسلام نے اپنی رکھی ہیں جو یہ جی کہے کہ اسلام نے ان میں سے کہ کوئی ایک چیز کا نام لے کر کہے کہ یہ چیز اسلام نے اپنی نہیں دی وہ اسلام سے خارج تھے کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں اب میرے بھائی سمجھنا ذرا دین کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ دین کا مخالف نظام دین کی ضد دین کی نقیس شینی کفر کے جتنے زندگی کے نظام ہیں ضابطے ہیں تہذیبیں ہیں معاشرے ہیں ان سب کا انکار پر نہیں یہ پیر محمد صاحب یہی لکھ رہے ہیں اس میں لکھ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نظام مستفی کو ماننے کا دعوی کرتا ہے لیکن کسی اور نظام کو اس کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے اور اپناتا ہے تو وہ شخص بالکل کافر ہے اسلام سے التظام کفر کرنے کی وجہ سے نکل گیا ہے کیوں جب وہ کسی دوسرے نظام کو مان رہا ہے اسلام کے مقابلے میں تو لازمن بات ہے کہ وہ اسلام کی نفی اور انکار کر رہا ہے کیوں زدین میں سے ایک کا اقرار کرو گے دوسری کیا خود نفی سمجھانے کے لیے ویسے مثال دیتا ہوں پانے مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ایک شخص ہے کون اس کا باپ مشہور ہے فلاں اگر یہ بیٹا کسی اور کو اپنا سکھا باپ کہہ دے اور پہلے کے باپ ہونے کا انکار نہ کرے تو پہلے کا عز خود انکار ہو جائے گا کہ نہیں باپ دو نہیں ہو سکتے ایسا نا کہ ہو سکتے ہیں دو باپ نہیں ہو سکتے ہو سکتے ہیں لیکن ہرامیوں کے جو حلال ہی ہوتے ہیں نا ان کا ایک ہی ہوتا ہے اب میرے بھائی ایک شخص کہے میرا یہ باپ ہے تو پہلے کا خود بخود انکار ہو گیا okay. چاہے کہہ نہیں سے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے okay. سب کہیں گے کہ یہ اس, کا, یہ اس کا نہیں ہے یہ جو دوسرا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے یہی باپ ہے وہ نہیں ہے okay. اگر کوئی اس پر اعتراض کرے شرم نہیں آتی تم اپنے باپ کو نہیں مانتا وہ کہے میں نے کب کہا ہے شروع جھوٹ بولتا ہے میں نے کب کہا ہے, ہے. مانے, کب کہا وہ میرا باپ نہیں ہے میں تو کلر کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا سے بتاؤ کوئی اس کی مانے گا کیا کہیں گے آپ لانتی جب تہ رہا ہے یہ میرا باپ ہے تو وہ پہلے کی خود نفی ہو گئی تو چاہے منہ سے کہے چاہے تو میرے بھائی اسی طرح اگر تین مستعفی کو ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے پھر کسی اور نظام زندگی کو بھی مانتا ہے تو اگر سے وہ اس کو ماننے کا دعوی کرے لیکن وہ منکر ہے کیوں کہ اس دوسرے کو ماننے سے پہلے کا انکار خود بخود ہو چکا ہے چاہے وہ کرے چاہے کہنے کی ضرورت ہی اب سمجھ آ گئی سمجھ نہیں آئی حکیم صاحب زیادہ دماغ سو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس ذوق کے آدمی ہیں میں نے کہا یار سے نصیب کہ اگر اس دنیا میں بھی علماء کے اندر کوئی ایسا ذوق رکھنے والا ہے ایسا درد رکھنے والا ہے تو چل چشتی خرچے مرچے کو نہ دیکھ وقت کو نہ دیکھ میں اپنے کتنا نقصان کر کے آیا ہوں اسی وجہ سے کہ چلو جہاں ایک طرف ہل چلانے میں میں مصروف ہوں تو ایک دوسرے ساتھی ہی ملتے ہیں ساتھ ان کو بھی لگا دیں گے تو دو آدمی اگر ہل چلائیں گے تو آپ کیا کہتے ہیں بیلوں کو کیا کہتے ہیں اور جس میں وہ گردن ڈالتے ہیں اور آگے کھینچتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہماری میں اس میں کہتے ہیں پجالی جو ہے وہ جو میں ایک طرف چل رہا ہے تو وہ کانا چل رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی اب میں نے کہا چلو اگر دوسرا ساتھ مل جائے تو پھر اور سواد ہو جائے گا سمجھ نہیں آ رہی لیکن انشاءاللہ شاء مجھے امید یہ ہے کہ حضرت جیسے بھی سات بعض اوق آدمی بیٹھے ہیں جی تو میں تو صرف ان کا ہی سنا تھا ان کا تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ ادھر بعض اوق آدمی بیٹھے ان شاء اللہ اب جخ کے اندر جو کیا ہے وہ بیل کیا ہوتے ہیں بیل کو کیا کہتے ہوئے اب ہوئے اکیلے نہیں ہوگا اب ہوئے ڈھیر سارا ہو جائے گا سمجھ یہ بات خیر تو عزیزم گزارش کر رہا تھا کہ پہلے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شینی دین اسلام جو ایک مکمل ضابطۂ <ذاتتہ> حیات ہے بولو کیا ہے جو زندگی کے چاروں شعبے سیاست شاست...